صلی اللہ صلی اللہ علیہ وحم العلیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامی برادران ہیں سب کو سماسن سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ الکا دعوت شریف میں نمبر سات سو اور ہیں تین جو ہے اوردِ فتح کے دروش کے تعداد ہے عوراج فتح میں ہم لوگ جو اس مقدس نمبر تیس یا حقم ہو سے مقدس ہے خالی ساسمہ اور حمضہ کے بارے میں بندہ کی رابطوں کو تین دعوی سے گفتگو کرتا ہوں ایک تو کا لغوی معنی اور توضیحات دوسرا یہ اس مقدس قرآن پاک میں ہے نہیں ہے کتنے معاورت پہ ہیں تیسرا جو ان کے فیوز و برکات ابھی ہمارے اس مقدس کے بارے میں پہلی نقطہ ہے کہ الحکم جل جلال کے لغوی معنی و توضیحات اس سلسلے میں جو سب سے پہلے نمبر ایک جو ہے الحکم کا مادہ و فعل حکمہ ہے اس کا یہ الحکم تو اس میں اس میں جس کا مادہ و فعل حکمہ ہے حکمہ کا اصل معنی ہے کسی چیز کی ہاں جی اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے ہیں ماد کسی چیز کے حکم الویہ میں کسی چیز کے اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے معنی میں ہے کسی چیز کے اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے معنی میں ہے حکمہ کے معنی ہے ہاں جی تو اب یہاں فرماتے ہیں اسی بنا پر جو ہے لگام کو جنور لگوم کو حکمۃ الداب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لگام اسے قابو میں رکھتا ہے لگام جانور کو قابو میں رکھتا ہے بے قابو ہونے سے اس کو روکتا ہے اور ایسے ہی مضبوط کرنے کا معنی بھی دیتا ہے حکم جو ہے مضبوط کرنے کے معنی بھی دیتا ہے مضبوط کرنے کا معنی بھی دیتا ہے حکم جیسے جو ہے حیان سخ اللہ ما یلق الشیطان سما یوح کے آیات ہیں سما کے ما آیات ہی راج میں قرآن پاغ میں مضبوط کرنے حکم مضبوط کرنے کے معنیٰ میں آتا ہے قرآن حیان شخ اللّہ مای القِ شیطان سما یوح کے مایات ہی یاد میں آیا ہاں جی کہ و اللہ حکیم منحکیم سرحش کے عید نمبر باون ہے تجمہ تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے ہاں جی خدا اس کو دور کر دیتا ہے پھر خدا اپنی عادتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اس آدمی یوکیم مضبوط کرنے مانا ہے تو الحکم اسی سے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کا نام حکم ہے کسی حکم کرنا ہے ایک حاکہ میں یا حکم ہے تو کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کا نام حکم یعنی وہ اس طرح ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ فلانچ وہ اس طرح ہے یا اس طرح نہیں ہے خواہ وہ فیصلہ دوسرے پر لازم کر دیا جائے یا لازم نہ کیا جائے لیکن فیصلہ کسی چیز کے بارے میں یہ اس طرح ہے یہ اس طرح نہیں فیصلہ کرنے کو حکم بہت حکم حکم یہ منظم یہ ہے منصف کے معنی میں اسی طرح حکم حکم جو ہے منصف کے معنی عربی زبان منصف انصاف کرنے ایسا منصف جو اپنے ثوابدیت کے مطابق فیصلہ کرتے حکم کے معنی منصف منصف کا معنی, معنی حقم کے معنی میں اور حکم بے معنی منصف کے معنی میں منصف ایسا منصف جو اپنے ثوابدید کے مطابق فیصلہ کرتا ہے خواہ جو ہے اس کے خواہ جو کے مرضی کے موافق ہو یعنی دوسرے کے یا مرضی کے موافق ہو نہ ہو طرف کے جو ہے مرضی کے موافق ہو یا نہ ہو لیکن وہ فضلہ کرنے والے اپنے صوابیت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں شوابیت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں اور اسی سے جو ہیں الحق کے معنیٰ علم مواخل کے ذریعے سے ہاں جی حق بات دریافت کر, دریاف کر لینے کے ہیں علم مواقل کے ذریعے سے حق بات دریافت کر لینے کے ہیں علم مواقل کے ذریعے سے حق بات دریافت کر لینے کے لہذا حکمت لاہی کے معنی جو ہے اشیاء کی معرفت ہاں اور پھر نہایت احکام مضبوطی کے ساتھ ان کو موجود کرنا اللہ تعالیٰ کے حکمت علیہ کے معنی یہ ہے تو الحکمت کے معنی جو ہے ہاں جی عقل کے ذریعے حق بات دریافت کر لینے کے ہیں لہذا حکمت لاہی کے معنی جو ہے ہاں اشیاء کی معرفت پھر نہایت احکام یعنی مضبوطی کے ساتھ ان کو موجود کرنا وجود دینے کے معنی ہے. اور انسانی حکمت موجودات کی معرفت اور اچھے کاموں کو سر انجام دینے کے نام انسانی حکمت جو ہے انسان ایک حکیم ہے، حکمت والے دکھنے کیا ہے موجودات کی معرفت کائنات کی تمام چیزوں کی اور اچھے کاموں کو سر انجام دینے کے معنی ہے. تو یہ حکمت حکمت کے میں یہ تو جو ہیں کتاب محردات راغب میں آیا ہے ہاں جی تو یہ فی الحال جو ہے اس عسم مقدس کے بارے میں الحکم جو ایک کتاب محرضات راغب سے اسم کی جو توجہات ہوئی وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتایا تو رمضان میں درست تھوڑا سا زیادہ آپ لوگ تھک جائیں گے اسے مختصر کر رہا ہوں